مرنے کے بعد جو عالم ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ اور یہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے ماں کے پیٹ کو جو نسبت دنیا سے ہے نا وہی نسبت دنیا کو برزخ سے ہے دنیا کے مقابلے برزخ بہت بڑا ہے عالم ہے اب عالم برزق میں جو عذابات ہیں یا ثوابات ہیں وہ نیکیوں پر ثوابات ہیں گناہوں پر عذابات ہیں قبر وسیع بھی ہوتی ہے قبر تنگ بھی ہوتی ہے قبر تو مد نظر کشادہ ہو جاتی کسی کے لیے اور کسی کے لیے ایسی تنگ ہوتی ہے کہ پسلیاں توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں ملا دیتی اللہ کے پناہ دونوں ہاتھوں کی ملیں جوں انگلیاں اللہ کی پناہ تو ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک شخص تھا اس کا بھتیجا جو تھا وہ گانے والیوں کے پاس بیٹھتا تھا وہ بزرگ اپنے بھتیجے کو سمجھاتے اب یہ نوجوان جب فوت ہوا تو چچا قبر پر آیا اور قبر میں اترا جب مٹی ڈال چکے یاد آیا تو انہوں نے ایک اینٹ ہٹا کر قبر میں دیکھا تو ان کے بھتیجے کی قبر شہر بسرا کے گھڑ دوڑ یعنی گھوڑوں کی دوڑ جہاں ہوتی تھی اس کے میدان سے بھی وسیع نظر آئے تو یہ بڑا حیران ہوئے اور دیکھا اس میدان کے وسط میں ان کا بھتیجا موجود ہے چچا نے تیری رکھ دی گھر آ کر اس اپنے بھتیجے کی بچوں کی امی سے پوچھا کہ اس کے عمل کیا تھا سنیے وہ کیا عمل بتایا وہ بولی جب بھی معذین کہتا اللہ الہ الا اللہ تو یہ کہا کرتے تھے میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں جس کی تو گواہی دیتا ہے اشب اللہ اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ بھی محسدین کے رپلائی میں کہتا کہ میں بھی یہی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جب موسدن کہتا ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ بھی یہ کہتا کہ میں بھی کہتا ہوں ان الحمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اگر کوئی شخص یہ رپلائی نہیں کرتا تھا اذان کا جواب نہیں دیتا تھا تو یہ اس کو بھی تلقین کرتا تھا کہ تم بھی اس کا جواب دیا کرو تو سبحان اللہ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کاہے گدا مولا نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ،, اللہ کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی بہت ہی بڑی ہے جے میں وے کھا کے نافرمان فرمان ہیں نماز نہیں پڑھتے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے شراب نوشی کر رہے ہیں نشے کر رہے ہیں ماں باپ کو ستا, ستا رہے ہیں فلم و ڈرامے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں گھسے ہوئے نہ کرنے کا کر رہے ہیں. دن رات گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے سچے دل سے توبہ کر لیجئے توبہ کر لیجئے سبقت روشمتی آلہ غور جب سے سنا دیا یارب آسر ہر گنہ کا اور مضبوط ہو گیا یارب ایپ کھولنا میرے محشد میں نام ستار ہے تیرا یارب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفتار ہے تیرا یارب اس نوجوان کا کردار ٹھیک نہیں تھا مگر یہ جب آزان دی جاتی تو اس کے جواب میں گواہی دیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اس کا عمل قبول ہوا اور سبحان اللہ اللہ, اللہ تبارک کا و تعالیٰ نے اس کی قبر کو میدان جتنا وسیع فرما دیا آزان کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیں دنیاوی باتیں اگر دینی باتیں ہو رہی ہیں دینی مسائل سنے جا رہے ہیں سنائے جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے تو دنیاوی باتیں آزان کے درمیان جو کرے یاد رکھیے اس کا برا خاتمہ ہونے کا خوف ہے جس کا خاتمہ برا ہوگا اللہ کی ناراضی کی صورت میں اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے. تو جب آزان ہو ہمیں آزان کا جواب دینا چاہیے کس طرح دینا چاہیے اس رسالے میں جیسے لکھا ہو ویسے دینا چاہیے فیضان اذان امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بہت پیارا رسالہ اور ازان کے بارے میں میرے اکالی سلاط اسلام کے فرامین بھی لکھے ہوئے ہیں اور اذان کا جواب اور اقامت کا جواب اگر دیں ازان کے یاد رکھی ہر کلمے کے بدلے میں دو لاکھ نیکیاں ملتی اور جو اقامت ہوتی ہے نا نماز سے پہلے اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جلدی جلدی کہتے ہیں اور ازان سے دو کلمات اس میں زائد ہوتے ہیں قد قومت اسلح قد قومت اسلح اس کے بھی ہر ہر کلمے کے بدلے میں دو دو لاکھ نیکیاں ملتی اور اگر دن رات کی تمام اذانوں اور اقامتوں کا کوئی جواب دے پتہ کتنی نیکیاں ملیں گی اس کو تین کروڑ ڈبل بارہ لاکھ اور اسلامی بہنیں مدنی چینل کی ناظرات اگر جواب دیں گی انہیں ہر ہر کلمے کے بدلے میں ایک ایک لاکھ نیکی ملے گی تو ازان کا جواب دینا چاہیے اور درجات کی بلندی اور بہت اس میں تفصیلی لکھا ہوا ہے اور ازان کا جواب دینا چاہیے ازان کا جواب دینے والا جنتی ہو گیا یہ سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ایک شخص کا انتقال ہوا تو بظاہر اس کا کوئی عمل نیک نہیں تھا اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا کیا شان ہے میرے نبی کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمیں غیر بتاؤ فرمایا جب ہی تو آپ جان گئے یہ کہاں گئے جنت میں گیا آپ نے خبر دے دی لوگ تعجب میں تھے کہ بظاہر کوئی بڑا عمل نہیں تھا ایک صحابی اس شخص کے گھر چلے گئے جس کے بارے میں میرے اکالی سلا تو اسلام نے خبر دی کہ یہ جنت میں داخل ہو گیا بیوا سے پوچھا کوئی خاص عمل بتائیے جو آتی ہے کوئی خاص عمل تو معلوم نہیں اتنا جانتی ہوں دن رات میں جب بھی ازان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ امال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کاہے گدا مولا نے مجھے یوں دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ازان کا جواب دینا ازان کا احترام کرنا اللہ نے چاہا یہ ایسا عمل ہے کہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا حضرت سین ساحل تسری رحمت اللہ تعال علیہ یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں تسکرہ توولیا میں ان کا تذکرہ موجود ہے آپ کے سامنے ایک شخص گزرا تو حضرت سین سہل تسری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائے کہ یہ اہل باطل یعنی اس کا باطن روشن ہے جب حضرت سینا سہل تسری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا وہی شخص آپ کے مزار پر حاضر ہوا تو کسی نے کہا کہ آپ کو حضرت کہتے تھے کہ آپ کا بات روشن ہے ذرا آپ ہمیں کو کرامت دکھائیں تو اس شخص نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا حضرت سہل تسری رحمت تسری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس کہا اے سہل کچھ تو فرمائیے اندر سے آواز آئی لائ لا شریک لا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نہ اس کا کوئی شریک اس شخص نے کہا ہے سہل یہ لا لاہ اللہ کہنے والے کی قبر روشن ہو جاتی ہے قبر سے آواز آئی حضرت سینا سہل تستری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میری قبر بھی اللہ پاک نے روشن کر دی ہے سبحان اللہ لا لا بجھے دل سے کوئی بار لہ ل تو فضول باتوں میں کیا رکھا بھائی کلمے کا ورد کرے نا یار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی اس کا ذکر کرے جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے گا اس کو داخلے جنت کیا جائے گا تو ہم اپنی عادت بنا لیں جب بیٹھے بیٹھے اٹھے ہیں لا لا اللہ بیٹھے کھڑے کھڑے لا اللہ. اس طرح پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ اللہ جب عادت بن جائے گی تو اللہ نے چاہا ہم کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں گے اور عادت پڑی ہوئے بات بات پر گالیاں دیتے ہیں استغفر اللہ ماں کی بہن کی توبہ توبہ استغفر اللہ برے برے نام رکھے ہوئے دوستوں کے وہ زبان پہ چڑھے ہوئے ہیں اداکاروں کے اور فنکاروں کے نام زبان پر چڑھے ہوئے کیسے دال گلے گی پھر کیسے چلے گا کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت بنائیں ایمان کی تجدید رینیول کس طرح آپ نماز پڑھ کے جیسے سلام پھیرا فوراً آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں نماز مقبل بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیں اس طرح عادت بنانی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور ان اڑمال کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں ان اڑمال کی توفیق عطا فرمائے جس کی برکت سے ہماری قبر جنت کا باغ بنے اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے بچائے جس کے سبب رب کی ناراضی اور قبر جہنم کا گڑھا بنتی آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم